ربت سورہ مومنون منون سورہ حج سورہ حج میں فرمایا میں لال لہم ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ ابھی پڑا ہے نا و فال خیرا لال لاہ ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو لال کس کے لیے ہے ترجی کے لیے ہے کس کے لیے بھی لال لا کس کے لیے آتا ہے نہ میں امید کے لیے نا تو لال لا کم تفل میں امید فلاح تھی اور قد افلاح مومنو میں کیا ہے یقیناً فلاح ہے وہاں تبکوئے فلا یہاں تحقو کے فلاح اب آگے سمجھ پہلے کیا تھی تو فلاح یہاں کیا ہے تحقو کے فلاح یہی ہے جی سورت حاجن میں لال لکم تو ان سے تبکو فلاح کا بیان تھا اس میں تحقو کے فلاح کا بیان ہے خلاصہ سورہ مومنون اس صورت کے دو حصے ہیں حصہ ول کی ابتدا میں صاف مومنی اور اس کے بعد اس بات توحید کے لیے چار امور اچھا جی پھر کیا ہے جی اس کے بعد اس بات توحید کے لئے کیا ہیں جی چار امور ہیں چار امور یہ ہیں تین دلائل اکلیا چھ دلائل کتنی نکلیا سمرا دلائل اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے اتفاق مبان خمسہ دوسرے حصے میں نفی شرکت قادی پر چار دلائل اکلیا علاوہ زی زجرا تحریفات بشارات طریق تبلیغ کا بیان ہے آ گیا جی قد افلاحل مومنون یہ سورت کا پہلا حصہ لکھو سورت کا پہلا حصہ اور ساتھ ساتھ بشارت بھی لکھو بے شک کامیاب ہو گئے مومن اور شاہ صاحب مانا کرتے ہیں کام نکال لے گئے مومن کیا بڑا بہترین مانا کرتے ہیں شاہ کیا جیسے میں کام زیمے لگاؤں نا دو چار آدمیوں کے تو ان میں ایک دو کام پورا کریں تو کیا کہتے ہیں کام نکال لے گئے بے شک کام نکال لے گئے مومن اللہ زینا اوساف مومنی اوساف مومنی مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خوشو خضو کرنے والے ہیں یہ صفت نمبر ایک ہے خاشعون خوشو خضو آجزی اور خاشعون کا ایک معنی لکھ لو لا یار فونا اے دیا خاشعون کا معنی لا یار فونا اے دیا یہ ابن عباس سے ہے تفسیر ابن عباس ہونا اس میں دیکھنا او سمجھی با خواہشوں کون ہیں جو نماز میں رفا یدین نہیں کرتے ہنفیوں کی دلیل ہے یا نہیں خواہشوں لا یار فون فی صلاح ابن عباس کہہ رہے ہیں ولدین اللہ مور یہ صفت نبر کتنی ہے مومن وہ ہیں جو بےودا باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں ایسے نہ ہو کہ آدمی نماز بھی پڑھے ٹی وی بھی دیکھے ہاں مولوی صاحب کے پاس آ گئے حضرت صاحب آج تو نماز جلدی پڑھا دو ہم کو عشاء کی نماز اور کیوں گئے چودھری صاحب خا ہے خان صاحب آج ٹی وی کا ڈرامہ لگنا ہے بڑا جی ایسے عشاء کی نماز جلدی پڑھا بہمان نہ تو نیک ہے نہ تو بد ہے کوئی اور چندرا ہے آپ بدھ ہوتے تو وہاں بیٹھا رہتا نیک ہوتا نماز پابندی سے بڑھتا یہ ہوا نہ نیک ہوا نہ یہ بدھ ہوا یہ اوترا ہوا ہم اوترا اس کو کہتے ہیں سمجھے ولہدین سفا نمبر کتنی جی دو یہ وہ لوگ ہیں جو بےحودا باتوں سے اراض کرنے والے ہیں بےودا باتیں بےودا کام ولزین زکاتوں نمبر کتنی دی تین تیسری صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اس کے اوپر ایک شبہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کہاں فرد ہوئی تھی مدینے میں اور ادھر کیا زکوٰۃ تو بعض مفسرین نے اس کی تعویل کی کہ زکوات کا معنی یہاں پاکیزگی اخلاق ہے کیا ہے پاکیز کی اخلاق جو اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرنے والے ہیں یوں مانا کیا انہوں نے لیکن میرا رجحان اس طرح نہیں ہے میرا رجحان یہ ہے کہ مکہ پاک کے اندر مطلق زکوات فرض ہو گئی تھی سمجھے جی لیکن مطلق زکوٰۃ کا معنی یہ تھا کہ جو دنیا دار تھے وہ اپنے دنیا میں سے جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ غریبوں کو دیتے رہیں اپنی مرضی سے کچھ نہ کوئی غریبوں کو دیتے رہیں یہ فرض تھا سمجھے اتنی زکوٰۃ باقی مدینہ پاک کے اندر زکوات کا نصاب بھی پورا بیان کیا گیا ایسمچ اور چالیسواں حصہ مقدار وہاں تفصیل تفصیل مدینے میں تھی اور مطلق زکوات کا فرض ہوئی تھی مکہ پاک میں جو زکوٰ کو ادا کرنے والے ہیں بل لذین ہمل فروج یہ ہم کتنی صفات یہ تیرہ عمر کا چوتھی اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ چوتھی صفت ہے اللہ لازو ہاں مگر اپنی بیویے اور اپنی لونڈیاں پر بے کو نہیں الزام لگائے ہوئے ان کو استعمال کر سکتے ہیں بیویوں کو اور زر خرید لانڈیوں کو فاما نیپتگا برا زال کا غور کرو وہ شاخ کے طلب کرتا ہے سوائے ان دو کے پاس یہ حج سے بڑھنے والے ہیں تب سے متے کی حرمت ثابت ہوئی اور قرآن کیا کہتا ہے صرف بیویوں کو استعمال کر سکتے ہو یا زر خرید لونڈیوں کو جو پہلے زمانے میں تھی اس کے علاوہ اگر تم نے حرکت کی تو کیا ہے زیادتی کی ہے اب جو متا کرتا ہے وہ اس کی بیوی بی ہوتی ہے وہ تو ایک گھنٹے کے لیے ایک دن کے لیے نہ لوڈی نہ بیوی بی ہے یہ پا جو طلب کرتا ہے سوائے اس کے پا یہ حد سے بڑھنے والے ہیں یہ حرمت مدتا کا بیان ہے تفسیر مظہری کا حوالہ ولدین احمل امان ہیں یہ کتنی صفت پانچویں جو کہ اپنی امانتوں کو اور اپنے آہد کی حفاظت کرنے والے ہیں ولدین نمبر کتنی جی چھ جو کہ اپنی نمازوں پہ پابندی کرتے ہیں پہلے تھا کہ نمازوں میں خضو کرتے ہیں ایسے تھا نا اب ہے کہ نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں اللہ وارثون یہ سمرا ہے یہی لوگ وارث ہیں کس کے وارث جو وارث ہوں گے فردوس کے فردوس کس کو کہتے ہیں بہشت کا بالائی مقام بلند ہومفیا خار خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والق اد خلق دلیل اقلی انفسی دلیل اقلی انفسی بھی لکھو اور ساتھ ساتھ لکھو کہ تخلیق انسانی کے ساتھ مدارے تخلیق انسانی کے ساتھ مدارے سات درجے تخلیق انسانی کے ساتھ مدارے جنسا درجے اور البتہ کی پیدا کیا ہم نے انسان کو من سلالت من تین مٹی کے خلاصے سے یہ معنی لے لکھڑو پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے سلالہ من خلاصہ مٹی کا خلاصہ کہ جی ہزا اور نمبر ایک لکھ لو ہمارا پہلا پہلا مادہ کیا ہے لطفے سے بھی پہلے لطفے سے پہلے غذا لطفہ دوسرے نمبر پہ بھائی لطفہ کس سے پیدا ہوتا ہے غذا سے تو یہ غذا لکھو پیدا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے یعنی غذا کیونکہ غذایں ہماری کس سے حاصل ہوتی ہیں مٹی سے سما جالنا اور لطفاتان پھر کر دیا ہم نے اس غذا کو نطفہ یہ نمبر کتنی جی دو بیج ٹھکانے محفوظ کے قرار مکین کے نیچے کو رحم عورت کا رحم اچھا جی غذا بن گئی لطفا سما خلق نہ لطفا تو آلکاتان خلق بامنے پھر کر دیا ہم نے لتفے کو خون کا لوتھڑا لطفے کے بعد خون کا لوتھڑا بنائے نمبر کتنی تین فخلقنا نا یہ بھی نے سیاحنا پھر کر دیا ہم نے خون کے لوتھڑے کو بوٹی یہ موزگاہ کتنی نمبر ہو گیا چار فخلقنا نل موزگا پھر بنا دیا ہم نے ہڈیوں بوٹی کو کیا ہڈیاں بوٹی کے بعد حصے کو کیا بنا دیا ہڈیاں بنا دیا کتنے نمبر ہو گیا پانچ پکسون نمبر چھ پس پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوش چھ آ گیا سما نشانہ خلکن آخر اس کے بعد ہم نے روح ڈالی چھ نمبروں کے بعد کیا ڈالی روح ڈالی تو زندہ ہو گیا یہ اور قسم کی پیدائش ہوگی نمبر کتنی ہو گیا سات پھر پیدا کیا ہم نے اس کو پیدائش اور طریقے کی روح ڈال کے پتبارک اللہ و آسن و خالقین پس عظمت والے اللہ جو بہترین ہے سانین کا یہ خالقین بمانے سالین کرو یہ اللہ کی صنعت ہے کیونکہ خالق بہت ہیں کیا بھائی سانے تو بہت ہیں نا تم بھی تو بناتے ہو چیزوں کو لیکن اللہ تعالیٰ کہیں آپ سا نقصان ہیں۔ یہ تخلیق انسانی کے کتنی مدارے تھے جی سات کتنی سات مدارس تھے لیکن میں نے جو پہلا معنی کیا نا پیچھے لاؤ کہ انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے یہ مٹی کے خلاصے سے مراد میں نے کہہ لیا ہے رضا. میں اسی بات کو ترجیح دیتا ہوں بعض حضرات اس کا معنی اور کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا ہم نے چنی ہوئی مٹی سے پھر سلالہ کا معنی خلاصہ نہیں کرتے سلالہ کا معنی کیا کرتے ہیں چنی ہوئی منتخب شدہ چنی ہوئی مٹی سے پھر اس سے مراد کون ہوں گے جی آدم علیہ السلام ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور مختلف جگہ سے چنی لی کوئی ہے کوئی نارم کوئی سیاہ کوئی سوید کوئی سرخ یہ بھی مانا کرتے ہیں اب آگے چلو جی سما ان نکم باد ایجاد کے بعد افنا کا بیان تم پیدا ہو گئے نا تو ایجاد کے بعد افنا کا بیان پھر بے شک تم بعد ایک سے مرنے والے ہو سما ان نا کم کیا پہلے ایجاد پھر افنا اب کہہ ہے جی یاد پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے والد خلکنا دلیل اکلی آفا کی نمبر دو پہلے دلیل اکلی انفوسی تھی اب آفا کی ہے اور اربت کی بنائے ہم نے اوپر تمہارے سات آسمان ترائے کا سمر آج کیا ہے آسمان آسمانوں کو ترائے کیوں کہا گیا ہے وہ اس لیے کہ فرشتوں کی آمد رفت کے کیا ہیں طریقے ہیں راستے ہیں آسمانوں کو راستے کہا گیا فرشتوں کی آمد رفت کے راستے بنائے ہم نے اوپر تمہارے ساتھ آسمان اور نہیں ہم مخلوق سے غافل یہ نہیں کہ مخلوق کو بنا کے ہم غافل ہو گئے وہ انض بِن اللہ بنسما سباب ابکا نمبر دو اے والا قد خلق نہ کے نیچے کا لکھا ہے دلی لکلی آفاقی کی لکھا ہے نا سمجھے جی نمبر دو اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ لو سباب ابکا نمبر ایک اللہ نے ہمیں باقی رکھنا ہے یا نہیں تو سباب ابکا نمبر اے کہ ہمارے لیے سات آسمانوں کو چھت بنا دیا اور وہاں سے بارش اترنی ہے نہیں وہ انزلنا میرے سما سبب ابتا نمبر دو اتارا ہم نے آسمان کے طرف سے پانی مناسب مقدار کے ساتھ ٹھہرا یا ٹھہرایا اس کو زمین کے اندر تمہارے لیے پینے کے لیے آبادیوں کے لیے اور بے شک ہم اوپر معدوم کرنے اس کے البتہ قادر ہیں زہاب کا منہ مادوم کرنا اور بے شک ہم اوپر معدوم کرنے پانی کے کا دینے تو اس کو ختم کر دے پانچ نالکوں سباب ابکار نمبر کتنی جی؟ تین یہ نباتات کا بیان تمہارے لیے نباتات ہو ہے سبزے پر پیدا کیا ہم نے واسطے تمہارے بس پانی کے باغات کھجوروں سے انگوروں سے واسطے تمہارے ان کا میوے ہیں تازہ تازہ کثیر فواقے کے نیچے لکھو تازہ میوے مینہا تا کلون اور ان سے کھاتے ہو تم خوش کرنے کے بعد مینہ تا کے نیچے کا لکھنا ہے بھئی تازہ کھجوریں کھاتے ہو یا نہیں پھر خوش کر کے بھی کھاتے ہو تازہ انگور کھاتے ہو خوش کر کے بھی کش کیا کھاتے ہو کشمش تو فوا کے وہ کب تازہ میوے اور ان سے کھاتے ہو خوش کر کے ب اس سے پہلے انشاہ معذوف ہے انشا شاہجرا تن پیدا کیا اللہ نے ایک درخت کو یہ درخت ہے محترم زیتون کا کون سا درخت ہے جی زیتون کا وہ انشا پیدا کیا درخت زیتون کو جو نکلتا ہے تورے سینا سے تم وہ تو وہ دو فائدے دیتا ہے ایک تو اس کا روغن استعمال کرتے ہو روغن زیتون استعمال کرتے ہیں نہیں اور دوسرا یہ ہے اہل عرب کے گھر جاؤ نا تم تو زیتون کے تیل کو سالن کے اندر بھی ڈالتے ہیں پکاتے ہیں نہیں ایسے بھی کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ جو کہ اگتا ہے ساتھ روغن کے وہ صب ہل کے لی اور وہ سالن بھی بنتا ہے کھانے والوں کے لیے و نلکم فلانا ملائی برا یہ سبب ابقاء کتنی ہے جی نمبر چار یہ حیوانات کا ذکر نباتات کے بعد حیوانات کا ذکر اور بے شک واسطے تمہارے جانوروں کے اندر مقامی غور ہے پلاتے ہم تم کو ان چیزوں سے جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے پیٹوں کے اندر کیا ہے تمہیں پیتے ہو ہاں؟ دودھ اور واسطے تمہارے ان کے اندر اور منافع بھی ہیں اون وغیرہ کے اور ان سے کھاتے بھی ہوس وہ آلے ہا اوپر ان کے اور اوپر کشتوں کے سوار کیے جاتے ہو اب دیکھو کشتیاں جو ہیں یہ پانی پہ چلتی ہیں اور بر کے اندر کون چلتے ہیں جی اونٹ اسی لیے اونٹ کو کہتے ہیں سفید اتل بر اونٹ کو کیا کہا جاتا ہے آ, یہ جنگل کی کشتیاں ہیں کتنی بوہے لے جاتے ہیں وال کا در سلنا دلیل لکلی نمبر ایک یہ نو علیہ السلام سے دلیل نکلی ہے یقینی بات ہے کہ ہم نے بھیجا نو کو طرف قوم اپنی کے پکالا تبلی گے نو کہا اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی نہیں بس سے تمہارے کوئی مابو سوائے اس کے کیا پس نہیں ڈرتے تم اللہ سے ڈرو شرک چھوڑ دو پکال الملا اناد قوم وہ سردار آیا جی پس کا سرداروں نے جنہیں گفت کیا تھا اس کی قوم سے لے یا مقدر لا سرداروں نے کس کو کہا لے جو سرداروں کے تابع تھے عام آدمی ان کو سرداروں نے کہا ماں ہاض اللہ باشر مسل اعتراض نمبر نہیں یہ جی نو بغیر بشر تم جیسا یورید و ارادہ کرتا ہے یہ کہ فضیلت پا جائے تم پہ یہ ہماری جگہ تمہارا سردار بننا چاہتا ہے اور اگر چاہتا اللہ اتارتا فرشتوں کو ما سمینا بحازا اعتراض نمبر دو یہ جو توحید بیان کرتا ہے نا یہ ہم نے پہلے لوگوں کے اندر توحید نہیں سنی ہمارے باپ دادا بھد پرستی کرتے آئے ہیں نہیں سنا ہم نے اس توحید کو اپنے باپ دادا پہلوں کے اندر یہ اعتراض نمبر کتنی ان اللہ لاراجل اعتراض نمبر تین نہیں یہ مگر معمولی ہے اس کو جنون ہو گیا نعوذ باللہ بلّہ ادر کو مجنون کہا پترباس انتظار کو ساتھ اس کے حتاہین موت تک مر جائے گا جان چھوٹ جائے گی یہ کتنی اعتراض کیا انہوں نے تین اعتراض کیے لیکن کوئی اعتراض بھی کام کا نہیں ہے اس لیے جواب نہیں دیا گیا جواب جاہلا خاموش کال ہاں رب سورنی دعائے نو اب نو نے دعا مانگی اے میرے پربر مدد کرو میری ایک مانا دوسرا مانا کہ بدلا لو میرا ان سورنی کے دونوں مانے ہیں بدلا لو میرا بس اب اب اس کے جٹھلا رہے ہیں مجھ کو فاؤ ہے نا قبولیت دعا وحی کی ہم نے ہوس کے یہ کہ بنا لے کشتی کو ہمارے رو برو اور ہمارے حکم سے پت جب آئے حکم ہمارا عذاب کا اور جوش مارنے لگے کون اور تنور کے تین معنی یاد ہیں جوش مارنے لگے تنور پد داخل کرو کشتی کے اندر من کل حیوان ہر حیوان سے جوڑا جوڑا اور اپنے اہل کو بھی سوار کر لو لیکن اللہ منصابہ کا مگر جن پہ سب قد کر چکی بات عذاب کی ان میں سے ان کو سوار نہ کرنا وہ کون تھے ایک کنان بیٹا دوسری اسی حقیقی ماں کنان کی وائلہ اور نہ بات چیت کرتا میرے ساتھ ظالموں کے بارے میں یقیناً وغیرہ ہوں گے جب برابر ہو تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی کے اوپر تو یہ دعا پڑھنا و قل الحمد للہ وظیفہ لو جی وظیفہ نو بوقتے سواری پس کہنا الحمدللہ للہ شکر اللہ کا جس نے نجات دی ہم کو ظالم لوگوں سے وہ قرب انزلنی یہ وظیفہ نو بوقت نزول جب طوفان ختم ہو جائے اور آپ اترنے لگیں تو یہ دعا پڑھنا اور کہ اے میرے رب اتارو مجھ کو اتارنا برکد اور تو ہے بہترین اتارنے والوں میں سے بے شک لو کے واقعے میں ہماری قدرت کی نشانی ہے وائن کننا ان کیا ہے جی محفہ منل مستقلا اور بے شک تھے ہم آزمانے والے لو کو بھیج کے سما انشانہ اس کے بعد پیدا کیا ہم نے ایک گروہ اور کو ادھر گروہ کا نام لیا گیا ہے لیکن زن غالب یہ ہے کہ قوم میں ہے لکھ لو آ, تقریباً قوم آج پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد ایک گراؤ اور کو قوم میں پس بھیجا ہم نے ان کے اندر رسول دلیل نکلی نمبر دو رسول ان میں سے بھائی طور کی عبادت لو اللہ کی نہیں وا سے تمہارے کوئی بابو ہے اس کے کیا پس نہیں ڈرتے تم بکال مالو اناد قوم یہ رقو پڑ کے ختم کرتے ہیں اناد قوم کہا سردار نے اس کی قوم سے جنہوں جی نے کفر کیا تھا اور جٹھلایا تھا ساتھ ملاقات آخرت کے اور عیش دیا ہم نے ان کو اس سبب گمراہی ان کی گمراہی کا سباب جی عیش تھا سبھا گمراہی اور عیش دیا ہم نے ان کو بیت دنیاوی زندگی کے ماں ہاضا اللہ باشارون اس کے نیچے لکھو مکولہ یہ کس کا مکولہ ہے جی کپار کا کال اللہ اس کالا کا مکولہ ہے اور اعتراض نمبر ایک لکھو کہا کافروں نے نہیں یہ مگر بشر تمہاری طرح اعتراض نمبر ایک کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو اور پیتا ہے اس سے کہ تم پیتے ہو اور البتہ اگر کہا مانا تم نے بشر کا جو تمہاری طرح ہے بے شک تم اس وقت خسارے میں پڑ جاؤ گے آیا دو اعتراض نمبر کتنی جی دو کیا وعدہ دیتا ہے تم کو کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے ہو جاؤ گے مٹی ہڈیے بے شک تم نکالے جاؤ گے غلط وعدہ دیتا ہے ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ آئے ہاتھ آب نے با دا آگے لام کے نیچے لکھو زیادہ لما توں لام زیادہ بید ہے بید ہے وہ چیز جس کا وعدہ دیے جاتے ہو تم یہ پھیل بنے گا نہیں یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں یہاں اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے ان ہو یہ اعتراض نمبر کتنی ہے جی؟ تین نہیں یہ مگر ایک مرد ہے جو باندھتا ہے اللہ پہ جھوٹ اور نہیں ہم اس کی بات ماننے والے کال رب سرنی دعائے رسول انہوں نے بھی وہی دعا مانگی اے میرے پروردگار مدد کر میری یا بدلہ لے میرا بس سب اب اس کے جٹھلا رہے ہیں مجھ کو قال اجابت دعا فرمایا تھوڑی مدت کے بعد البتہ ضرور ہو پڑیں گے نادم با ابھی کوئی دیر نہیں ابھی عذاب آتا ہے نادم ہو جائیں گے پاک حضایا انجام مخالفین بس پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے ساتھ حق کے میرے محترام یہ تھی قوم میں آج اس کے اوپر کون سا عذاب آیا ہوا کا لیکن ہوا کے اندر یہ آوازیں تھے خطرناک آواز تھے چنگاڑ کے پس پکڑ لیا ان کو چنگال نے ساتھ ہک کے بس کر دیا ہم نے ان کو ریزا ریزا سان منا اصل خز غز اس کو کہتے ہیں خسو خواشاخ کو یہ سیلاب ہے نا سیلاب میں جو بہتے آتے ہیں نا خسو خواشاخ سمجھے برا کوئی ریزا ہے کر دیا ہم نے ریزا, ریزا فبو دلے بود کا معنی رحمت سے دوری بود کا معنی کہا تو رحمت سے جو دوری ہے تو لانت نہیں ہوتی جی پس رحمت سے دوری یا لانت ہے ظالم لوگوں پہ سمن بعد قرون آخرین سنت اللہ پھر پیدا کی ہم نے بعد اس کے جماعتیں اور بھی نئی سبقت کرتی کوئی امت اپنے میاد مقرر سے جو عذاب کا ہے اور نہیں پیچھے ہوتے سما ارسلنا رسلنا تترا دلیل نکلی جمالی پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو لگاتار تترا کا منع کہ تترا سر میں وترا یہ مثال واوی بھی ہے واو کو تا سے تبدیل کرتے ہیں بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو لگاتار علماء جب کے آتا کسی امت کے پاس اس کا رسول جٹھلا دیتے وہ جٹلاتے رہے ہم ان کو ہلاک کرتے رہے کیا ہلاک کرتے رہے فاطفان اباز پچھتاوے کیا ہم نے باز کو باز کے فل ہلاک یا فل ہلاک لکھو ہم ایک دوسرے سے پیچھے ان کو ہلاک کرتے رہے ایسے ہلاک ہوئے کہ کر دیا ہم نے ان کو افسانے اب لوگ ان کے کس سے کرتے ہیں پبو دل قوم لا یو بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے جو مر جاتے ہیں نا یزا میں ان کے لوگ کیا کرتے ہیں افسانے ایک دور تھا آج سے پتہ نہیں ستر سال پہلے کی بات آئے کوئٹے کے اندر ایک زلزلہ آیا زبردست تو اس زلزلے کے قصے آج تک بھی لوگ کرتے ہیں بلوچی زبان کے اندر بلوچستان کے اندر قصے کرتے ہیں کہانی یعنی شیر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے افسوس کے کر دیا ہم نے ان کو افسانے چلی سم اور دلیل نکلی نمبر چار پھر بھیجا ہم نے موسا کو اس کے بہی ہارون کو بے آیاتنا اپنے احکام دے کے اور سلطان موجزا واضح دے کے کس کی طرح بھیجا طرف فراؤن کے امت دعوت طرف فراؤن کے اس کے درباریوں کے انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ قوم سرکش کالو اد اناد، ان اناد کہنے لگے کیا ایمان لے ہم واسطے دو بشروں کے جو ہماری طرح ہیں ہم بشروں کو نہیں مانتے حالانکہ قوم ان کی ہماری غلام ہے بشرے نے جو کہا نا یہ تحقیر شخصی نبیوں کی تاقیر کیا کی شخصیات بشار ہیں معمول یہ تحقیر شخصیات شخصی نبیوں کی اور یہ جو کہا کہ ان کی قوم ہماری غلام ہے یہ تحقیر قومی کی یہ تاقیر کون سے ہے قوم یہ قوم کے لحاظ سے بھی ہمارے غلام ہیں کیا ایمان لیں ہم واسطے ان دو بچروں کے جو ہماری طرح ہیں یعنی یہ بھی حقیر ہیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے یہ تاقیر قومی وہ قبضہ گھوما یا ان دونوں کو پس ہو گئے ہلاک شدہ میں سے مفسرین لکھتے ہیں کہ عجیب تھے وہ لوگ بشار کو نبی نہیں مانا اور حجر کو خدا مان لیا وہ بدھوں کو خدا مانتے تھے نا بشار کو نبی نہ مانا اور حجر کو خدا مان لیا ایسے پاگل والد آتے اور البتائی دی ہم نے موسا علیہ السلام کتاب تو ان کی ہلاکت کے بعد لال لحم تاکہ قوم موسا ہدایت پائیں وہ بنا مریم دلیل نقوی نمبر 5 اور کیا ہم نے عیسا بن مریم کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی عظیم اپنی قدرت کی میرے محترا پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ عیساسلات و سلام کے یہودی مخالف ہو گئے یہ پتا ہے یا نہیں وہ تو بعد میں سخت مخالف ہوئے لیکن بچپن کے اندر جب علیہ السلام پیدا ہوئے چھوٹے بچے تھے تو وہاں ایک بادشاہ تھا اس کو نجوم نے کہا کہ یہ تیرا کیا ہوگا دشمن ہوگا تو بادشاہ خبیب دشمن ہو گیا حضرت کے قتل کے در پہ ہوا کہ ان کو قتل کریں تو اللہ تعالی نے بی بی مریم کو کہا کہ اپنے بچے کو لے کے کچھ عرصے کے لیے مصر چلی جاؤ کہاں چلی جاؤ تو بی بی صاحبہ مصر چلی آئی جب وہ بادشاہ مرا نا دو اس کا نام تھا تو بی صاحبہ واپس آ گئی. اب دیکھو جی واہ وینا اور جگہ دی ہم نے ان دونوں کو طرف اونچی جگہ کے اس اونچی جگہ سے مراد مصر ہے جو ہے صاحب قرار کا اور صاحب چشمے کا وہاں ٹھکانہ بھی اچھا ملا اور چشمے تھے چشمہ یہ دریا ہے نیل کون سا دریا ہے وہاں نیل اور مصر جو ہے نا اس کو اونچا اس لیے کہا گیا کہ اگر نیچے ہوتا تو دریا نیل جو مصر کے درمیان میں بہتا ہے تو نہ ہو جاتا مصر اس لیے وہ اونچا ہے اس لیے رب واتل اونچی جگہ پہ جو صاحب ہے ٹھکانے کی صاحب چشمے کو زمین ہے مصر